تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی رونی اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کہ اس سے آمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں ہے کو